बस बैठ जाए يا عبد الله ولا مذلله ومذلل ولا حاذلا توحدوا الله اله الله وحده لا شريك له واشهد يا ايها الذين امنوا الله ولا تموتن الا وانتم السنون. يا ايها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَشِّرْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّخِذُوا اللَّهَ الَّذِي تَفَاءَلُوا بِهِ وَالرَّحْمَنَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ حَفِيظًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحْفِلُوا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَعْمَلْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة دمنا أعوذ بالله السميع العليم وفي وجه الجريم والسلطان من الشيطان والدين من حمزه ونفقه ونفقه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمتدكم بأمبال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم منهارا وقال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشر بلاك وابتعوا من قضل الله واذكروا الله كثيرا لعلهم تنبحون وإذا رأوا تجارة أو لهون قضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير رازقين اللہ رب العالمین العالمینکم الحاکمین کی تاریخ جو ساری کائنات کا طالق و مالک ہے رحمتیں اور برکتیں ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی پر جنہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا اللہ سبحن العالیٰ اپنی بے شمار احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللّہ مسل علی محمد و علیہ محمد کما پل تہم علیہ اللہ مبارک محمد محمد کما بابار اللہ عظمین کے فضل و کرم سے اسی توفیق سے ہم اس کے اس گھر میں کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ سامان تعالیٰ ہم سب کا یہ دل بیٹھنا جمع ہونا کہنا سننا قبول ہونا اسے ہماری نیکیوں میں اضافہ کا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنا جو بھی اعمال ہم بجائے لائیں اللہ تعالیٰ اپنی خوشنوی اور اپنی رضا کے لیے تمام اعمال کے کرنے کی توفیق توفیقہ فرمائے اور جو کچھ ہم کہیں اور سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی نیتوں کی پتہ کرنا آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے رشق اور روزی کا مسئلہ صبح آٹھ کھلتی ہے جیب میں پانچ سو کا نوٹ چاہیے दुकान पर बाद में जाएंगे कारोबार बाद में करेंगे आठ खुलते ही फिक्र होती है आदमी को भाई नाश्ते का इंतजाम करना है फिर सौदा लाके घरवाली को देना है धोकर के खाने का इंतजाम करना है और बंदी ने कमर तोड़ दी हमारी ابھی بیچارے دو ہزار کے بعد ابھی بھی ٹینشن میں ہے کہ یہ کہیں بند نہ ہو جائے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہر انسان کے ساتھ رسک اور روزی کا اور ہر آدمی کسی نہ کسی راستے کو رسک اور روزی کے حاصل کرنے کے سلسلے میں پکڑا ہوا ہے لیکن کچھ لوگ حلال راستوں کو چھوڑ کر صحیح راستوں کو چھوڑ کر غلط راستوں پر لگ جاتے جبکہ رزق کا معاملہ اللہ سبحانہ ہو تالا نے اپنے ہاتھ میں رکھا انستا بے شک اللہ سبحانہ ہو تالا رزاق ہے رازق بھی ہے اور رزاق بھی ہے رازق روزی دینے والا رزاق ہمیشہ روزی دینے والا اللہ سبھان ہوتا رب العالمین روزی کا دینے والا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا خیرو راج سنگھ اللہ سبان ہو جانا بہترین والا اور کئی آیات ہے کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے ابھی تربیت کے اولاد پر گفتگو کر دیجیے ہمارے شیخ حبی اللہ جی وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے عالیہ خود بھی اس پر آپ مزاحمت اور پابندی فرمائیے لانچ کا رشتہ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے نہنو نرز ہم خدا آپ کو رشتہ فرمائیں گے ول آ اور آخر رکھ یہ اہل تقوا کے لیے پرہیزگاروں کے لیے کامیابی اب آپ سوچیں کہ جب عشق کا ذمہ اللہ کا ہے اور ایک کلام اللہ کی آنکھ مجھے یاد آ رہی ہے مام انداب اللہ, اللہ رسوا زمین کا کوئی جاندار کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کے رشک کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہواف پتیل فلاپ دی اللہ رستہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ میں تمہارا کتیل ہوں میں تمہاری ضرورتوں کا انتظام کرنے والا ہوں آج ہمارا توقن کتنا کمزور ہے ایک آدمی اگر ہم سے یہ کہے کہ آپ فکر مت کیجیے پینشن مت لیجیے آپ کا جتنا خرچہ ہے میں اٹھاؤں گا آپ کے سارے معاملات کے انتظامات میں کروں گا ہم اس کی بات پر اعتماد اور اعتبار کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے رسک کا ذمہ دار میں ہوں تمہارے رسک کا ذمہ دار میں ہوں زمین پر کوئی جاندار کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی رسک کا ذمہ میں نے لیا. مَا مِن اِلَّا عَلَى اللَّهَ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی کے فرمان پر کہ اللہ ہمارا کفیل ہے اللہ ہمارے لیے خاطری ہے اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے اعتماد نہیں ہم کو یقین نہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کے قول پر اور آج دیکھیں ہم اس کے ضلع میں ہمارا کیا حال ہے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رزدا کا خیال خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رزدا کا خیال حلال آئے حرام آئے صحیح آئے غلط آئے جھوٹ بول کر آئے دھوکہ دے کر آئے پرانے کو نیا بنا کر آئے ڈنڈی مار کر آئے رکوت سے آئے سوچ سے آئے آئے بس کسی بھی طرح آئے آدمی اپنا اسٹینڈرڈ آف لونگ بنانے میں لگا ہو ایک دکان ہے تو دو ہو جائیں دو ہے تو تین ہو جائیں ایک بریڈ ہے تو دو ہو جائیں دو ہے تو تین ہو جائیں صحیح اور غلط کی الال اور حرام کی طویل ختم ہوتی جا میرے بھائیو ہمارے دین میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے ہمارے دین کا جس میں ہماری رہنمائی پورے طور سے رکھی گئی تو کیا اس شعبے کو تاریخ چھوڑ دیا گیا اس شعبے میں ہماری کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے ہمارے لیے بالکل موجود ہے لیکن ہم رہنمائی حاصل کریں اور اللہ کو سمجھیں کہ اللہ تعالی ہے وہ کسی کا انتظام کرنا پڑا وقت بہت, بہت مختصر ہے میرے پاس اور مجھے کچھ خاص خاص باتیں آپ کے سامنے رزق کے سلسلے میں رکھنی ہیں کہ وہ کیا اعمال ہیں وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اپنانے پر جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالی ہماری روزیوں میں برکت کا ہوگا جس کو آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں رزق کی کنجیاں کیا ہیں چابیاں کیا ہیں کیا آمار ہم بجا لائیں وہ کون سے آمار ہیں جن کو بجا لانے سے ہمارے رزق میں برکت ہوگی اللہ تعالی ہمیں روزی عطا کرے گا کچھ خاص خاص چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں کہ ہم اللہ سبحانہ و ہوا کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ اور استفاد دس نکات ہیں میرے پاس بلکہ تیس نکات ہیں پریشان مت ہوئیے ان شاء اللہ تیس نکات تک نہیں جاؤں گا دس نکات جو بہت زیادہ اہم ہے وہاں کے سامنے رہنے کے ایسے. سب سے پہلی چیز وہ اخبار جن کے ذریعے اللہ سبحانہ رزق الف کیا جاتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز توبہ اور اسکار بہت کم ہم توبہ کرتے ہیں اگر ہاتھ اٹھوائے جائیں دن بھر میں کتنی بار اسکیش پار پڑتے ہوتے پندرہ بار ہم نماز کے بعد تین بار کہتا ہوں سقفر اللہ سکثر اللہ سکثر اللہ پانچ بار پانچ بار نماز پڑھا تو حساب سے پندرہ ہو گئے اس میں بھی اگر فجر ہے تو پھر بارہ ہو گئے کتنے بار ہم کرتے ہیں کتنی توبہ اللہ تعالی کے کام میں ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ ذریعہ ہے رزق میں اضافے کا رزق میں برکت کا یہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے استغفار کے ذریعے اللہ سبحان تعالیٰ بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے بندوں کو رزق ہتا جاتا ہے بہت سارے دلائر میرے سامنے موجود ہیں اللہ سدھان تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فکل تست انہوں کا ربا नलाम ने फरमाया अपने परवरदिगार से गुनाहों की मुआफी तलब करो हमें से हर बंदा गुनाहार है कोई भाई पारसा जोहाज उठाए आई एम नॉट है कोई हर बंदा अल्लाह के नबी ने फरमाया हर बंदा आजम का हर बेटा हताकार है लेकिन فاکار میں بھی سب سے بہترین فتاہار ہمارے نزدیک گناگار قابل نفرت ہوتا نا لیکن اللہ سبھان مطالعہ گناگاروں سے بھی محبت کرتا وہ گناہ گار ان اللہ گناگار گنا کار ہےار ہے فتح کار ہیں لیکن گناگار سے بھی اللہ محبت کرتا ہے کون سا گناگار توبہ کرتا ہر ابن آدر فدا کار ہے سب سے بہترین سطح فدا خطاکا. کار بھی بہترین ہو سکتا ہے کب جب وہ توبہ اور میرے بھائیو توبہ کھیل کھلواڑ کا نام نہیں ہے اہل توبہ کی چار سب بیان کی گناہ سے پلٹنا گناہ کی معافی اللہ کے مانگنا توبہ اس کی پا اس کے چار شرائط ہیں سب سے پہلی شرط کہ گناہ کو چھوڑ دیں دوسری شرط گناہ پر نازل ہو شرمندہ ہو تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے سوچے برکت برکھت رسک میں چاہیے اور اگر ہم گناہ کر کے رسک حاصل کرنا چاہ رہے ہیں पॉइंट गौर से सुनिए रिश्क में बरकत चाहिए रिस्क में हमेशी चाहिए और रास्ता कौन सा कर रहे हैं हराम गुना वाला रास्ता और फिर सोबा तो सोबा की पहली शर्त दंडी मारता है छोड़ दे पुराने को नया करके बेचता है छोड़ दे جھوٹ بولتا ہے چھوڑ دو ورنہ برکت نہیں ہوتی لسٹ میں تین شرطیں توبہ کی توبہ کرنا ہے پہلی شرط گنا کو چھوڑ دے دوسری شرط شرمندہ ہو آج تک پتا نہیں کتنے لوگوں کو دھوکہ دے دیا کتنا جھوٹ بول دیا کتنا ڈنڈی مار لیا اور تیسری شرط آئندہ نکل ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد اور خطرناک ایک چوتھی شرط کیا ہے اگر زیادتی کا اور گناہ کا تعلق بندے سے ہے تجارت میں تو حصوں کا تعلق اور سے لین دین کس سے کرتے بندوں سے کرتے نا اگر گناہ کا تعلق بندوں سے ہے تو بندے کا بھی معافی یہ پہلا پہلا سبب یا پہلا راستہ رسق میں برکت کا کہ اللہ تعالی سے بندہ اپنے گناہوں پر استفت کرے اور شرط کیا ہے گناہ چھوڑے نادم اور شرمندہ ہو آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے اور گناہ کا تعلق اگر کسی بندے سے ذاتی کا تعلق بندے تھے تو اس سے ہی نا علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں عقل تسمتوں ان نحو کا نوارا میں نے ان سے کہا اپنی امت سے کہا قوم کے لوگوں سے کہا اپنے کے گناہوں کی معافی طلب ہیں ان کان کا وہ بے شک بہت بخشنے والا ہے جب تم گناہوں کی استفادہ لا سے کرو گے یوں علیکم استعمال وہ آسمان کے تم پر موسلادھار بارش بڑھا گئی مزرار کا مطلب کیا ہے جب جتنی جیسی ضرورت ہوگی ویسے اللہ تعالیٰ برسائے گی طرح آرے شرا آسمان نے تم پر لگاتار موسلادھار بارش برس آئے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کر دیں یہی تو چاہیے نا یہی چاہیے نا بھائی ہاں لائن میں لگے ہوئے تھے بےچارے بجر میں کبھی اللہ کے سامنے نہیں آیا لیکن بینک کا شٹر بنتا کھلنے کے لیے چار بجے انتظار اللہ کے سامنے نہیں آیا اللہ تعالیٰ منواتا ہے اب تو من لے میرے لیے نہیں آیا بینک میں لائن لگانے کے لیے جا رہا ہے آنے لگ میرے یہاں بھی آنے والا بن جا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات آتے ہیں تو کیا کہہ رہا تھا میں آپ کے سامنے نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ موسلادھار پانی تم پر برسائے گا اور تمہارے مالوں میں اور تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا اور جنات تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات اور نہریں پیدا کر باغات اور نہریں اللہ تمہارا تمہارے لیے جاری کر دیں گے تو میرے بھائیوں یہ پہلا سبب ہے کہ اس کے ذریعے اللہ سبحان تعالیٰ ہمارے رسک میں اضافہ فرمائے کتوبہ کریں ہم اپنی گناہوں کی مقصد اللہ سبحان تعالیٰ سے چاہیں ایک مرتبہ امیر المین عمر القار رضی اللہ عنہ نے اس استفقا کی نماز بارش طلب کرنے کی نماز کے لے گئے اور کے تو بار بار جتنی آیات ہیں متحد فکر دستک گرو یا دوسری آیات جو ہیں کلام اللہ کے اندر موجود ہیں وہ ساری آیات انہوں نے پڑھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا یہ ساری آیات انہوں نے گراوت کی اور اس کے بعد لوٹ گئے ہم پڑھی لوٹ گئے لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بارش طلب کرتے ہوئے سنائی بارش تو آپ نے مانگی ہی نہیں صرف آپ نے یہ آیات پڑھی استخبار والی آپ نے نماز اور آپ چلے گئے تو فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے آسمان کے ان ستاروں کے ساتھ بارش چلو کی ہے جن سے بارش طرف کی جن کے ذریعے بارش طرف کی جائے یہ ساری آیات جو میں نے پڑھی ہیں یہ استخبار والے اللہ تبار تعالیٰ کے فرامین جو میں نے پڑھے ہیں یہ وہ فرامین ہے کہ ان کے ذریعے بارش طلب وہ ستارے نہیں آسمان کے پلا ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی بلکہ وہ سارے راستے کہ جن کے ذریعہ بارش درد کی جاتی ہے ان سارے راستوں کو میں نے اختیار کر لیا ہے بکول تب انہوں کا نو حسن وسی رحم اللہ کا ایک واقعہ ہے یہ چار لوگ آئے حسن وسی رحم اللہ کے پاس اور اپنی امنی مشکل انہوں نے بہن تو انہوں نے کہا اس کرو ہر ایک نے یہ کہا हम लोग किसी को चारों को एक ही जवाब दें तो क्या कहेगा इसको क्या मनीषा सबको एक ही पूरी दे रहे मान के और कुछ है नहीं क्या तुम्हारे पास हा क्या सबको एक ही पूरी बांध के दे रहे हसन वकी रहमुल्ला ने चारों को यही कहा जिन्होंने भी शिकायत की अपनी तकलीफों की चारों को यही जवाब दिया लोगों ने पूछा उन्होंने कहा क्या एक ने कहा हमारे यहाँ कैद काली है सूखा पड़ा हुआ है گنا کی معی دوسرے نے کہا ہم لوگ غربت و اخلاق میں پڑے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لو تیسرے نے کہا ہمارے یہاں خوشی کا معاملہ ہے اور ہمارے یہاں اولادیں بھی ہوتی ہیں جو جو جو کہہ رہا ہے ہر ایک کو یہی کہہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ چار سات الگ الگ شکایت لے کر آئے سب کو ایک ہی بات آپ نے کہی کہ بس اللہ سے اکتفار کرو چناؤ کی معافی مانگو تو حسن بسی رحم اللہ نے یہی آیت پڑی سورے نون بک برو رب انہوں کا نبارا گید سالے کی شکایت بارش نہیں برتتی ہے بک دستک برو ربک ان کا نبارا لیکن اولاد نہیں ہے وہ کنب بھی اموال وہ بنی میں کمی ہے وہی دب بھی اموال وہ اس کے اخبار یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے اللہ سبحان طوبہ اور اس کے اخبار کے ذریعے توبہ اور اس کے ذریعے حالات بدل دیتا ہے اور اللہ تعالی کو توبہ بہت پسند ہے اللہ میں نے کثیر رحم اللہ بیان فرماتے ہیں تاج کی تفصیل میں حول علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں علیکم الى الى وَلَا اللَّو <مجلیبن> السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم اپنے رب سے گزشتہ گنافی طلب کرو اور آئندہ نہیں کرو گے گناہ تو کرو تم پر آسمان پہ خوب زور کا پانی برسائے گا بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کر رہے گا اور تم گناہوں سے رک جاؤ خطاؤں سے رک جاؤ اللہ سبحانہ بہانا ہو رہا تمہارے احوال کو بدل دے اللہ نے آج کے بارے میں فرماتے ہیں پھر انہوں نے یعنی حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے سابقہ یعنی ان کے پچھلے گناہوں کی معافی درج کرنے کا حکم دیا کہ اس کے پرانی خطائیں ان کی مٹ جائیں گی اور اس بات کی ترقی کی کہ آئندہ گناہوں سے بچے اللہ سدھار ازارا رزق کا معاملہ آسان کرنا چاہیے یہ پہلی پہلا سبب ہے پہلا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ سبان دارا رزق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے مسند احمد ابوداؤ نثی اور حاکم عبداللہ ابا رضی اللہ کی روایت ان تمام مہمان نے نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی نے الحرما جس نے کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دے گا ہر مشکل سے نکال دے گا اور ایسے مقام سے رزق مہیا فرمائے گا جہاں سے اس کا غم و گما ملے گا کرے گا کثرت سے توبہ کرے گا اور رسول اللہ تم دن بھر میں کتنی بار استغفار کرتے تھے بھائی سو بار ہم کو موقع نہیں ملتا سو بار کم سے کم اللہ کے نبی معصوم ہے کہ باوجود آپ سو بار استغفار کرتے ہیں ہم لوگ صبح سے شام تک گناہوں میں ملوث ہیں لیکن ہم نماز کے بعد وہ بھی رسمی طور پر تین مرتبہ ہم استغف پڑھ لیتے ہیں استغفار کی بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں جن میں سب سے اہم استغفار کی جو دعا سکھائی گئی ہے اس کو سید الاستفار کہا گیا یقین کے ساتھ اگر صبح کسی نے اس کو پڑھا اور شام ہونے سے پہلے مر گیا جنک میں جائے شام میں یقین کے ساتھ پڑھا صبح ہونے سے پہلے سو ہو گیا جنم میں جائے استقبال کو ہم یاد کریں بہت لمبا چوڑا چار پانچ پیج کا, وانا وانا کا, کا پا نہیں اللہ ابوبی سب الدن یہ استخبار ہے سید الاستخبار اس کو ہم پڑھیں مانا مکھون سمجھ کر ہمارے رزق کے مسائل انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ حل فلم رزق کے اثبات میں سے ایک سبب اللہ کا تخوا ہے اللہ کا ڈر پرہیز بندہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزار تخوا جس کو ہم کہتے ہیں بچ بچ کر گناہوں سے ناپرمانیوں کے بچ بج کے زندگی گزارتا ہیں یہ سبب ہے رشک میں فراوانی کا رشک میں برکت کا اللہ سبحانہ ہو چالا اپنے کلام کے اندر فرماتا ہے تقوا کا معنی آپ سب جانتے ہیں بندہ اللہ کو وہاں نظر آئے جہاں اللہ اسے دیکھنا پسند کرتا ہے اور بندہ اللہ کو وہاں کبھی بھی نظر نہ آئے جہاں اللہ تعالی بندے کو دیکھنا نسل اللہ کی ہر لاپروانی سے بچنا چھوٹی بڑی ہر لاپروانی سے بچنا ہے تکوا تکوا سبب ہے رزق میں پراوانی کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا تو لایات سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی اللہ سے کرتا ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزار جب ڈرے گا تو پھر بزنس میں کاروبار میں جو غلطیاں ہوتی ہیں بار بار نہیں بولتا میں دھوکا جھوٹ پریب گلابازی آج کل وہ کہتے ہیں ہرے مولی صاحب بغیر جھوٹ کے بھی دندا ہوتا ہے بتائیے یعنی گناہ کے بغیر دندا ہوتا ہی نہیں کاروبار ہوتا ہی نہیں پھر کیسے برکت آئے گی گنا को چھوڑنا ہے گنا سے تو توبا کرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے پھر کیسے برکت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے طریقے نے سیکھا اس میں آپ نے بھرمایا کہ جھوٹ بولا جائے گا کوئی برکت ہوگی کاروبار کرے گا ایک آدمی نے صرف اتنا معاملہ کیا کہ اناج بیچ رہا ہے بازار میں اور اوپر کا اناج سوکھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈالا اس ڈیل کے اندر تو اندر کا اناج گلا ہے بولا نہیں زبان سے کچھ بھی چلا ہے میں بولا کیا بھائی نہیں بولا سوکھا ہے اوپر کا اناج نیچے کا اندر کا جو اناج اللہ کے ندی ہاتھ ڈال کر لے کر گلا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نمایا جو دھوکا دے وہ ہم میں سے لوگ کہتے ہیں ارے کیسے ہو سکتا ہے कैसे मुमकिन है बगैर झूठ के धंधा और बल्कि कसम खाते हैं लोग कसम से आया कसम से तो घर में भी नहीं आया हालांकि उसके आधे में आया होगा है भाई आप अपना रेट रख दीजिए मुझे ये चीज जो है अस्सी रुपये में देनी सौ रुपये में देनी आपको परवड़ता है लीजिए समझ लीजिए हाँ वो कह रहा है साठ में दे दो پچاس میں دے دو پتہ اس طرح میں تو گھر میں بھی نہیں آیا قسم سے اس سے گھر میں بھی نہیں آیا. یہ ضروری نہیں ہے آپ کو کہنا آپ اپنا ریٹ کر دیجیے اپنی قیمت بتا اس کو دیجیے گا جھوٹ بولنا بلکہ قسم ایسے پکڑتا چمڑی آپ کا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کو معلوم ہے اس کی دکھ تو بتائیے بھائی میں جاننا چاہتا ہوں ادھر نہیں پکڑتا ادھر نہیں پکڑتا ٹھیک پکڑتا کسم سے اور بعد میں جب گاہک چلا گیا تو کسم کھایا گیا میں چھوٹے کاپ سے کسم کھایا تھا بولا تھا مولی صاحب نکاح پڑا رہے تھے تو قبول بولا تھا کہ قبول بولا تھا ہاں گڑبڑ جائے گی جب نکاح گی بولا کہ قبول بولا تھا ایسے ایسے لوگ موجود ہیں اللہ جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا ان کے لیے دردنا کا لابھ ہوگا نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا گناہوں سے پاک نہیں کرے گا دردنا کا لاب ہوگا ان میں پہلے نمبر پر آپ کے بار جھوٹی قدر کھا کر اپنے بال کو بیچنے والا اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اس کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں لیا اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا دردنا عذاب لاب ہوگا اس کے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیٹھے تو میرے بھائیوں تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالی کی ہر نا پرمانی کرے ہر نا پرمانی کرے جھوٹ سے بچے دغا بازی سے بچے دھوکے سے بچے اور جو ڈرے گا ہم جل مکھرجا اللہ تعالی کی ضمانت ہے اللہ تعالی رب العالمین گارنٹی لے رہا ہے ہم جل مکھرجہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دے کوئی مشکل اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں بندے کو مشکل سے نکالنا اللہ کے لیے ہے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا اور وہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے لکھا وہ تو سوچا بھی تھا ایسا کسٹمر آ گیا میں تو سوچا بھی خیال کتنا بڑا کسٹمر یہ کرے گا اللہ تعالیٰ ٹپ جب بندہ اللہ سبحان ہو تعالیٰ سے ڈر کر کے کاروبار ہاں بندہ ویوپار جو کچھ بھی ہے اللہ سبحان تعالیٰ سے ڈر کر اس کے سلسلے میں بہت سارے اقوال علماء کے موجود ہیں اللہ سبحان وہ تعالیٰ اس ساتھ میں جو بات بیان کی ہے پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور مصیبت سے نجاتا کرے عبداللہ اس نے بات کر اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ جانب مقرر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخر کے ہر غم سے بچا لے گا جو اللہ سے ڈلے گا اور دوسری چیز کیا ہے دوسری نعمت کیا ہے کہ اللہ سدھان ہو جاتا رب اللہ اس کو ایسی جگہ سے رو دے گا کہ اس کو کبھی گمانا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی جگہ سے بھی روزی مجھے ملتی ایک اور مقام ہے قرآن کا اللہ چارہ نے بیان فرمایا بولو انہیں سنا لگا بڑا فنکت سب پاکل نہ اگر اہل کریا گاؤں والے بستی والے ایمان لے آتے اور برے کاموں سے کبر سے شرک سے ناپرمانیوں سے بچتے رہتے درتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھولتے برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے اتنا خاصا ہے تو برکت برکت کا معنی جو اہل نے بیان کیا ہے ایسی نعمت جو ہمیشہ والی تھوڑی ہو لیکن اس پر معاملہ مدافعمت کا ہو ہمیشہ ملنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر سریا والے اللہ سے ڈرتے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے گناہوں سے بچتے اللہ تعالی آسمان و زمین کی برکتوں میں کروا ان کے لیے کھول دیں تو برکت کا معنیٰ آپ یاد رکھیے کسی چیز پر مداوت اور ہمیں بھی اس کا نام برکت تھوڑا ملے ہمیشہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رسک میں وہ ساتھ پیدا کر دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اسد پیدا کر دیتا ہے آج کل لوگ یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کسی کو آگے بڑھتے ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے ہیں. ہاں اس لیے تلا تلا کے ٹونے ٹوٹ ہاں. یہ آگے کیسے بڑھ گیا مجھ سے کبھی کسی آبا کے پاس کبھی کسی بابا کے پاس ہاں جا کر کے الٹے سیرے کام کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حسد کی آخ سے تمام مسلمانوں کی عبادت ہو حسد کیا ہے یا تو سامنے والے کی جو نعمت اس کو مل رہی ہے وہ ختم ہو جائے یا مجھے مل جائے مجھے مل جائے یا مجھے نہیں مل مل ملتی اس کو نہیں ملتی تو ختم ہو جائے یہ حسد ہے میرے تو اللہ قبران چارہ رب العالمین برکت ادا کرے گا برکت کا معنی کیا ہے مداخمت ہمیشہ والا رزق اگر تقوی اختیار کریں اللہ سے ڈر کر ہم زندگی گزاریں تو اللہ سبان تالا ہمارے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا تقوی یہ دوسرا سبب ہے کہ جس سے رزق میں روزی میں براوانی اللہ سبہان خوالہ فرماتا ہے تیسری چیز ہے تیسری چیز کیا بھائی اللہ پر تورف اللہ پر تقوی کا معنی سمجھ میں آ گیا نا گناہوں سے नापरमाही से बचना पहले भी मैं समझा चुका हूं जैसे गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए ब्रेक होता है होता है ना बहुत खूबसूरत गाड़ी है बहुत अच्छे कलर वाली है बहुत पराठे भरते हुए चलती है सब कुछ उसका सलामत है लेकिन ब्रेक नहीं है तो क्या होगा जैसे गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए ब्रेक लगाया जाता है वैसे ही ये हमारा जो اللہ سبحان تعالیٰ نے ہم کو جسم ادا کیا ہے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے بڑا ایکسیڈنٹ ہے ہاں یا تو گاڑی دوبارہ ریپیئر ہو سکتی ہے لیکن یہ گاڑی اگر بگڑ گئی بریک نہیں رہا اس میں تو پھر ریپیئرنگ مشکل ہے ناممکن ہے نام. بچنا رکنا اللہ کی نا فرمائی تیسرا سبق کیا ہے اللہ پر سبقل اللہ پر وبقفل क्यों भाई अल्लाह का भरोसा या कारोबार का भरोसा हां नमाज छोड़ देता है दुकान नहीं खोलूंगा तो कैसे होगा नमाज को जाऊंगा तो बाजू वाला ग्राहक ले लेगा हो ही सकता दुकान भी खोलूंगा तो मिलेगा नहीं बिल्कुल सही करना है कोशिश करना है लेकिन देने वाली दाग अल्लाह सुनर चाहिए ماں کے پیٹ میں تھا تو کس نے رسک دیا پیٹ سے باہر آیا تو کس نے انتظام کیا بہت سارے بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں باپ کا انتظام ہو جاتا ہے یقین ہو جاتے ہیں کون انتظام کرتا ہے اللہ پر توکل سبب اختیار کرے وہ اطاعت اختیار کرے راستہ اختیار کرے لیکن توکل باپ پر توکل نہ کرے اسباب پہ بھروسہ نہ کرے بلکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی جاتی اللہ سبحانہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر اشار فرمایا اللہ کے توکل کا بہت سارا ذکر آپ کو گلام اللہ میں ملے کئی مقامات اللہ بنواتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی سارے انتظامات اللہ تعالیٰ کرنے والا بھروسہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلاح والے یو سن بمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسے توقل کرو جیسے توقل کرنے کا حق ہے جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسے بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے رسک دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر پلٹتے ہیں مثال کس کی دی جا رہی ہے پرندوں پرندوں کی مثال کیا ہے اس مثال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائے اس میں کیا ہے کہ پرندے نکلتے ہیں آپ بھی نکلو لیکن پرندوں کا اعتماد احتماد یقین کس پر ہوتا ہے ارے وہ شیٹ صاحب دو دانہ کھڑکی پہ دانہ رکھتے ہیں تبھی ہی تو اپنا پیٹ بھرتا ہے وہ بھی چھٹیوں میں چلے گئے ہیں اپنے ملک چلے گئے اب تو ہمارے کھانے پینے کے لالے ہو گئے وہ شیٹ کی کھڑکی پر اس کا یقین ہوتا ہے بنی کی دکان پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے اس کا اللہ کی اور کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا چیز ہو جاتی ہے اللہ تعالی کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان پرندوں کے گھونسلوں کے اندر دانے پہنچا دے قادر نہیں ہے نا لیکن اللہ نے ان کی جبلت میں ये चीज रखी है कि वो निकलते हैं निकलते हैं अल्लाह पर भरोसा करते हुए निकलते हैं और कितने दिन का जमा करते हैं हाँ अपने यहां तो हफ्ते हफ्ते का रहता और गाँव में जाइए साल भर का धान जमा कर लिया साल भर के खाने पीने का इंतजाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा निकालते रहो है ना होता है कि नहीं ताल भर का जमा है माशा लेकिन परिंदों के पास कल का नहीं भूलता सुबह निकले अल्लाह पे भरोसा करके शाम को बेल भर के आए अब घोसला में ऐसी जगह ही नहीं स्टॉप करने की स्टॉप करने की जगह नहीं दिस इज टुमारो दिस इज डिफ्टर टुमारो दिस इ कल फिर निकलना اور اللہ کو بھروسہ کر دیں ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا آخر. تو ایسا روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے وہ نکلتے ہیں بالکل پچھے ہوئے پیٹوں کے ساتھ باقی ہوتے ہیں ان کے پیٹ اور جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر کے لوٹتے ہیں وہ بہو حس جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے ان اللہ بالگو امر حال اللہ شعیل خطرہ اللہ کرے نہایت پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے ہاں پڑھتے تو ہیں سلتے تو ہیں لیکن پھر بھی مضبوطی نہیں آتی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے ان اللہ بالگو امرے اللہ اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے خدرہ بے شک اللہ نے ہر چیز تو اچھا کا اندازہ متوقع کیا ہے کیا یہ ہے کہ آدمی وسائل میں کیا نہیں بھائی میں تو گھر میں بیٹھوں گا کھلانا ہے تو کھلائے وہ لمبا چوڑا ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے لیکن وہ بولنے کا وقت تو نہیں ہو. ایک نے کہا آ گیا بس اللہ کھلا کر سوچا ہوں گا وہ پھر کیسے, کیسے کیسے کیسے معاملہ پہنچا آخر تک لیکن یہ طریقہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کسی کہنے والے نے کہا کہ مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے خطا کیا لیکن ان کو بھی کہا کہ درخت تو ہلاؤ کچھ کرو تب روزی ملے आप कुछ करना वसायल इख्तिया करना लेकिन भरोसा वसायल में नहीं करना भरोसा अल्लाह लोग कहते ना निकलो चल जाओ कल मेरा पेपर है अरे पेपर फरी से हल कर तुमको अल्लाह पर भरोसा नहीं किया اور خود کا معاملہ تو پھر وہ سڑکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ تو بھروسہ نہیں اللہ بھائی اس لیے اسباب کا اختیار کرنا سبق کل کے منافی نہیں ہے سبق کی مخالفت اس میں نہیں ہو رہی کہ آدمی سبب کو اختیار کرے وسائل اختیار کرے ابراہیم علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے کہ نہیں کیے معلوم ہے یہ چھوٹا سا پانی کا مچیلا یہ کھجوروں کا تھوڑا سا ذخیرہ یہ کچھ دنوں میں کچھ لمحوں میں ختم ہو جائے ان چیزوں کے ساتھ بھی اور ان چیزوں کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کی موجودگی میں بھی ان کے ختم ہونے کے بعد بھی سنبھالنے والا حفاظت کرنے والا کون ہے آدمی کا بس سامان ہوتا ہے لیکن آدمی چلا جاتا ہے ہاں سامان ہوتا ہے وہ یوز کرنے کا استعمال کرنے کا اس کو وقت نہیں ملتا تو اسباب کا اختیار کرنا یہ جائز ہے اسباب پر بھروسہ کرنا یہ آدمی کو کتنا تو توکل اللہ تعالی پر کرے لیکن اسباب اختیار کرے راستہ چلے محنت کرے کوشش کرے آپ کو معلوم ہے نا صحابی نے آ کر کا اللہ کے رسول اللہ کے رسول میں اپنی سواری کو باندھ کر اللہ میں بھروسہ کروں یا تو چھوڑ کر بھروسہ اللہ کا نبی نے فرمایا پہلے سواری کو باندھو پھر اللہ بھروسہ دیکھیے صحابہ کرام کتنے بڑے اللہ والے لیکن کیا وہ کام کاج نہیں کرتے تھے کیا وہ محنت مشقت نہیں کرتے تھے کیا وہ روزی کی تلاش میں نہیں نکلتے تھے نکلتے تھے اخباب اختیار کرتے تھے لیکن بھروسہ ان کا اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ رب العالمین پر ہوتا تھا اسی طرح ہم بھی کریں نکلیں کوشش کریں حلال کی تلاش میں نکلیں اور بھروسہ اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ رب العالمین کی ذات پر کریں اسی طرح ایک اور سبب کہ بندہ اللہ سبحانہ ہو تارا رب العالمین کی عبادت کے لیے پاری ہو جائے کیا مطلب اس کا کونے میں بیٹھ جاؤ مسجد کے اور ہاتھ میں تفصیلیں لے لو پاری ہو گیا ہاں اللہ کی عبادت کے ہے ہونے کا مطلب کیا ہے دمراج مسجد میں بیٹھے رہو بیوی سے الگ ہو جاؤ بچوں سے الگ ہو جاؤ نکل جاؤ ہاں یہ نکل جاؤ والا معاملہ ہم لوگ بھی بہت نکلے بھائی آپ لوگوں کے اندر آئے تو آپ لوگوں نے روک لیا اندر کر لیا اپنے جامع ہاں ایسا نکل رہے इस निकलने का कोई फायदा ही नहीं एक बार सुबह ला पड़ो तो इतला करो वो उत्ते लाख जितने तू बोला उसकी अरबी मालूम कर कोई हजी नहीं है ऐसा लगता जिबरी पीछे से अभी भी आते छोटे से दरवाजे से कुछ देखे जाते हा? नहीं हाँ डर लगता और ऐसे ऐसे किस्से ऐसी ऐसी कि कहानियां मुंबई में एक मोटरमैन है रेल चलाता वो जब मोट यानी रेल चला रहा होता है लोकल नमाज पढ़ने माता तो स्टेरिंग छोड़ देता है उधर ही बैठ के नमाज पढ़ता है ट्रेन चलती रहती हम जहां रुकना रुकती जहां पैसेंजर लेना लेती जहां उतारना उतारती हम लोगों ने कहा भाई जरा हमको भी तो मिला है बंबई में हम भी रहते हैं ऐसा कौन सा अल्लाह का वली अल्लाह के वली तो हमारे पास भी है लेकिन ऐसा कौन सा वली भाई ट्रेन चल रही है नमाज पढ़ रही है हाँ क्या मुझसे आज और जब दलील मांगो तुम लोग कितना पैदा करते हालत है हाँ कुछ भी बोलो उल्टा सीधा पब्लिक बस गर्दन हिला के और कोई सवाल किया बस ये कितना पैदा करने वाले کیا کیا بولتے ہیں ایک گلو کارا ایک گانا گانے والی جی. ہرشی مسلمان ایسی مسلمان رات کو دو بجے حضرت جی کو بونا ہے حضرت جی گھبرا گئے رات میں دو بجے زناتی آواز سن کے ایکٹنگ دیکھو اسٹائل دیکھو پیار نہیں حضرت جی گھبرا گئے पूजा कौन है आ, मैं खुला बुलों का रहा हूं खुला में गाने वाली औरतों मुसलमान होगी एक मसला है क्या मसला है बोले मैं बस पे चढ़ रही तो मेरी उंगली नजर आ गई क्या कपा रहा बस पे क्या क्यों चढ़ी ऐसे ऐसे बस कुछ भी बोलने का आमोश नहीं रहे और निकलो वाला मामला भाई अल्लाह तला निकाले मगर خیر اور بھلائی کے عام کرنے کے لیے نکالے اللہ تعالیٰ ہاں شرور کو پھیلانے کے لیے نکالے تو چار کرنا تھا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و وہ سارا فرماتا ہے اے ابن عالم اے عالم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے میں تیرے سینے کو تمنگری سے بھر دوں گا بےیازی سے بھر دوں گا تیرے اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر لوں گا اور اگر تھی ایسا نہیں کیا تو تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اور تیری درد سے محتاجی کو ختم کروں گا عبادت کے لیے جب جیسے جس وقت کو عبادت کرنا ہے اس عبادت کے لیے بندہ فالی ہو. نمازوں کے وقت پر نماز اللہ تعالی کے کلام کی تلاوت اللہ کے نبی نے جیسے کس موقع پر جو دعا بتائی ہے وہ دعا یعنی اللہ سدھان ہو رب العالمین کے جو احکامات ہیں جو عبادت کے اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں جو نبی صلاح سے ہمیں طریقہ بتایا ہے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو فاری کریں کمائیں کاروبار کریں گندا ووپار کریں لیکن جو فرایت اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو آگاہ کیا گیا ہے ہاں اور یہ معاملہ نہیں ہو کہ مسجد میں تو ہے ہم ہوتا کیا ہے عبادت کے لیے فارغ ہو جا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہوتے ہیں مسجد میں لیکن دل کہاں اٹکا ہوا ہے تو مشہور ہے نا کہ ایک مسجد میں نماز ہوئی اختلاق ہو گیا تین ہوئی چار ہوئی ایک تاب ایکسو کے ساتھ میں کہتا ہوں تین ہوئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے میری چار دکان ہر رقاب میں ایک کے بارے میں سوچتا تھا تیسری پہ پہنچا کہ امام کا سلام کہہ دیے چوتھی کا موسر نہیں آیا مسجد میں جب تم دنیا کو بھول جاؤ دل کو بہت نہ جانے دو دیکھو ذرا نماز میں اے بے نماز دیکھ تو راز ہے کیا نماز میں آتا ہے چار سو نظر بھولے خدا نماز مسجد میں آیا بھول جاؤ اللہ حکمت جب کہا دنیا کو پیچھے کر دے آگے اللہ تعالیٰ کی زار خان میں اللہ کی زد اور ویسے عبادت کر جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا اللہ اللہ کا ایسے اللہ عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھو اللہ سامنے ہے تمہارے اور اگر یہ تصور نہیں پیدا کر سکتے یہ تو تصور پیدا کرو کہ اللہ تم کو دیکھو اگر ہماری نمازیں بلکہ نمازوں میں ہم پلان کرتے ہیں کہ گاہک آیا ہوا ہے اس کو گھماؤں گا کیسے हाँ ऐसा बोलूंगा ऐसा, ऐसा बोलूंगा नहीं नहीं ऐसा पूरी नहीं। वो इसने एक मेरा पड़ा हुआ है पूरी प्लानिंग कुछ सोचते हैं यार खुला चीज दोस्त ने भिजी अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाया हूं खुला फिल्म खुला वो डाउनलोड ही करना है हाँ ابھی تو تھیٹر وغیرہ کا دور نہیں رہا ورنہ لوگ تھیٹروں کے بارے میں سوچتے یار آٹو سے جاؤں گا تو جلدی پہنچوں گا ٹرین سے جاؤں گا تو جلدی پہنچوں گا تھئیٹر میں لائن لمبی لگی ہوگی کون سا راستہ احتیاط شاٹ پڑے گا نماز ان اصلات کا تنہا اندشاہ بن کر نماز رہائی سے منقرات میں روک دیتی ہے لیکن آج پورے منقرات نماز میں چل رہا کیسے عبادت کر دیتے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ خیال نہیں پیدا ہوتا یہ کینڈیت نہیں پیدا ہوتی تو پڑیل سرا بھائی میں ہوں یار اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے तो ये इबादत के लिए बंदा अगर फारिग हो जाए अल्लाह तरमाता है कि मैं रिना से तेरे दिल को भर दूंगा कदम बुरी से भर दूंगा और तेरे दोनों हाथों को रिश्त से पूज कर दूंगा और अगर ऐसा तूने मेरी मुझसे दूरी इश्तीय की तो तेरे दिल को मोहताजी से भर दूंगा और तेरे हाथ को बेकार कामों में लगा दूंगा और अल्लाह तदे की मुखालफत اس لیے ایک یہ بھی سبب ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ عدالت کی عبادت کے لیے فارغ اپنے آپ کو کرے اور جیسے عبادت کرنے کا ہاتھ ہوئے ایک اور سبب جس سے آج ہم واقف ہیں ایک اور سبب جس سے رشت میں برکت ہوتی ہے جو رشت کی کنجی ہے وہ یہ کہ بندہ سلا رحمی کرے آج سلا رحمی کی جگہ خطارحمی ہے سلا رہتی رشتے داری کو نبھانا رشتے داریوں کو جوڑنا صرف کھلا پلا کر بے دلا کر نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ دے کر ہی رشتے داری قائم رکھ آپ اچھے بول کے ذریعے رشتے داریوں کو قائم رکھ سکتے ہیں آپ آ جا کر ملاقات کر کے رشتے داریوں کو قائم رکھ سکتے ہیں آپ اچھے مشورے لے کر رشتے داریوں کو قائم رکھ سکتے ہیں کہنے والے نے کہا پہلے رشتے داریاں زبان سے نبھائی جاتی تھی اب انگلوں سے نبھائی جاتی تھی غلط تو نہیں بھائی ہاں آج سب انگلیوں کا تو معاملہ ہے میسج ٹائپ کرو فارورڈ کرو سلام کرو خیریت پوچھو فون کرنے کا زبان سے से پوچھنے کا ٹائم تھا نا زبان سے پہلے نبھائی جاتی تھی اب انگلوں سے نبھائی جاتی تو سرا رہی سرا رحمی یہ رشت کی کلیز ہے رسک کی چابی ہے اللہ سبحانہ اترا اس کے ذریعے رسک میں اضافہ فرماتا رسک میں برکتار ہو اللہ کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رسک میں خوشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو اس کا رسک بڑھے اللہ اس کے رسک اور روزی میں برکت دے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو ویسے تو آج کے دور میں اگر لمبی عمر ملی اور کتنے میں पड़ा ہوا ہے گناوں میں पड़ा ہوا ہے تو اس سے بہتر ہے عمر لمبی نہ ہو ہاں اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے تو بھلائی کے ساتھ دے اپنے لیے اپنی عبادت کے لیے ہماری عمروں ہماری زندگیوں کو قبول فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رشک میں کوئی شادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سلارے ہیں. وہ رشتہ داریوں کو جوڑے آج رشتہ داریاں کانچ کے کٹروں سے بھی زیادہ نازک اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریوں کو ہم توڑ دیتے ہیں رشتہ داری کی اتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی کوئی خود واقع توڑتے ہی نہیں تھے جس میں آپ رشتے داری کا معاملہ نہیں بحال کرتے غلط کہاں تو صحیح ہاں کلام اللہ کی وہ آیت جس میں اللہ تعالی نے رحم کا معاملہ بیان کیا ہے اس کو ضرور پڑھتے اتنی اہمیت ہے رشتے داری کی کہ اس آیت کو آپ ضرور پڑھتے اور آپ نے بنا رشتے داری اللہ کے عرص سے معذلت ہے یہ رحم جس کو کہتے ہیں یہ رشتے داری اللہ کے آرس سے رٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا دور لیکن ہمارا رشتے داری کیسی ہوتی ہے بدلے کو بدلا وہ شادی میں بلا کے کیا نہیں خود بھی نہیں کر وہ اپنے کو نہیں یاد کرتا خود کا رو یہ رشتے داری نبھانا نہیں ہے یہ بدلے کو بدلا ہے ایک صاحبی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں اور رشتہ کاٹتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا کلام کرتا ہوں میرے ساتھ بس کلامی سے پیش آتے ہیں اللہ کے ربی نے بتا اگر ایسا ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہوں میں گرم گرم راک ڈال رہا ہے اور جب تک تو یہ عمل کرتا رہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ کرنے کام رہے ہم لوگ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں نہیں کوئی کرے گا تو ہم کریں گے نہیں کوئی نہ کرے تو بھی آپ کو کرنا ہے کوئی آپ سے رشتے داری کاٹنا ہے تو آپ رشتے داری کو جوڑیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشرکوں کے ساتھ بھی ہاں کوئی رشتے آپ کا مشرک ہے اور وہ آپ سے شرح رحمی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے رشتے داری جوڑیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میری ماں منجرکا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ سلا رہوی کروں اللہ کا نبی نے فرمایا تو اس کے ساتھ سلا رہوی کروں اس کے سرف میں آپ کو ساتھ نہیں دینا اس کے شرف پر آپ کو عمل نہیں کرنا لیکن اگر رشتے دار ہے اس کے ساتھ میں تلا رحمی کرنا ہے بہت سارے ذرائع اس سلسلے میں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی سوال تلا رحمی کا ملتا ہے یہاں تک کہ جب کسی برے اور ناپرمان گھرانے کے لوگ تلا رحمی کرتے ہیں تو ان کے مالوں میں اور ان کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے برے گھرانے کے لوگ بھی اگر سلا رحمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پرکشن ملتا ہے تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے میرے بھائیوں کہ رحمی رشتے داریوں کو جوڑنا آج جو ہمارا معاملہ ہے رشتے داریاں ہم کاٹتے ہیں کئی کئی دنوں تک کئی کئی مہینوں تک کئی کئی سالوں تک چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تو میرے گھر پہ میری لہرج پہ قدم نہیں رکھنا تو میری بچپن میں شریک مت ہونا تو ایسا اور تو ایسا یہ ساری چیزیں زیادتی کیا ہے آپ بتائیے فراؤن سے زیادہ بڑا فراؤن سے زیادہ بڑا مخالف تو نہیں ہو جس کے ساتھ ہم رشتہ کاٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرون کے پاس بھیج رہا ہے منہ اور ہارون علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے سے نرمی بات خوشخبل اور آج ہم اپنے رشتے داروں کو دیکھنے سے تیار مو نہیں دیکھنا میت میں نہیں آنا شادی میں نہیں آنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر و جمعرات کو بندوں کے آواز اللہ کیا پیش ہو ہر پیر و جمعرات ہاں لیکن ان دو لوگوں کے آواز کو روک دیا جاتا ہے ان دو لوگوں کے آماد نہیں پیش کیا کہ اللہ کے ہاں جن میں آپس میں اختلاف اور کہا جاتا ہے کہ ان کے معاملے کو پیچھے ڈال دو ان کے معاملوں کو پیچھے ڈال دو یہاں تک کہ وہ آپس میں سلا نہ ہو بتائیے نمازیں پڑھ رہا ہے اور نیکیاں کر رہا ہے رمضان میں روزے رکھ رہا ہے لیکن کسی کے ساتھ میں ناچاکی ہے رشتہ داروں کو رہا ہے رمضان کے روزے اللہ کے لیے جا رہے اللہ کے نہیں پہنچ رہے کیا فائدہ اور اللہ کے نبی اسی حالت میں اگر مر گئے تو جہنم میں اس میں جو پہل کرتا ہے جو پہلے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تکبر سے بڑی اس کے اندر تو سیلان رشک میں برکت کا سبب ہے عمر میں اضافہ کا سبب ہے اس لیے ہم کو سلا رحمی کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے رشک میں پراوانی پہنائے اسی طرح میرے بھائی ایک اور سبب کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ ہونے سے بڑھے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ برماتا ہے ابن آدم تو خرچ کر اس پہ خرچ کیا جائے ہمارے ہاں سوچ کیا ہے سو روپیہ یا دس روپیہ دے دوں تو نبے رہ جائیں اور ہمیشہ خیال آتا رہتا ہے یہ خرچہ ہے یہ خرچہ ہے یہ خرچہ ہے فقیر کو دس دے دوں گا کھلا مسجد کے اندر سو دے دوں گا وہاں مدرسے کے اندر پانچ سو دے دوں گا کم ہو جائے گا ہاں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ قبار ٹکالا اور اضافہ فرمائے یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان شیطان خوف دلاتا تھا اللہ تعالیٰ پرماتا اپنے کلام کے اندر شیتان یا پکڑا ہو یا امرود کو مل پہ شیتان تم کو پکڑو پکا سے لگاتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیسے ہوگا ابھی کل میں چیز پڑھا تھا کہ ایک پوسٹ آئی تھی ایک عورت آئی کچھ پوچھنے کے دستر وغیرہ کپڑے ہوتے ہیں دکان میں لے کے کون کا ایک ہے ہاں کا ایک ہے دا تین ہوگا کتنے میں دے گی اس سے حجت کر رہا ہے اس سے حجت کر رہا ہے تیس کے پانچ لے لے قریب میں بیٹھا ہوا دوست ہے وہ صاحب کے تین لے لے اس کو تیس روپیہ دیتا ہے تین کپڑے لیتا ہے وہ ہاتھ کا بھی آسمان کی طرف دعائیں لیتی ہوئی اب یہ اس سے برس رہا ہے ارے وہ تیس کے پانچ لے جاتی تھی ایسا کیا تو نے یہ کیا یہ کون سا طریقہ ہے ایسا ہوئے تھا اور دکان کس کی ہے لکھنے والا لکھتا دکان سنار کی ہے سنار کی دکان ہے اور یہ کسٹمر آیا لسی پلایا کسٹم آیا کچھ کھانے پینے کی چیز منگایا ہاں لیکن غریب جو بیچارا بھی نہیں مانگ رہا ہے محنت کر کے کما رہا ہے اس کو آدمی دس روپیہ زیادہ دینے کے لیے تیار سیکھ کروڑ روپیہ صبح کے کام کر جہاں ماحول آ گئے تو اللہ قلعہ میں خرچ کرنا اس سے بھی رسک میں برست اللہ کے نبی نے فرمایا تم نہیں رسک کے لیے رسک دیے جاتے مگر تمہارے غریقوں کی وجہ سے تم کو اللہ رسک دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہارے غریقوں کی بجائے. معاشرے اور سماج کے جو کمزور لوگ رہتے ہیں وہ اللہ صحافی سے دعائیں کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ کی کی لا رکھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہیں جو دروازوں سے دھکے دے دیے جاتے ہیں ان کو دروازوں سے گزکار دیا جاتا ہے ان کو دروازوں سے واپس کر دیا جاتا ہے لیکن ایسے ہیں کہ اللہ کے قسم خالے اللہ ان کی رسموں کی لاج رکھتا ہے ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں دینا مختلف ذریعے جو خرچ کرنے کے ہیں ان راہوں میں اللہ سدھان ہو جانا غلالی کے راستے میں خرچ کرنا اس لیے کہ اللہ سدھان ہو جانا ہے کہ تم کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ فرماتا وما بہو یوگ لکھو یہ اللہ تعالیٰ بہو لکھو بہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ جو بھی اللہ کے نامے خج کرو گے اللہ اس کا بدلا لے اور اللہ بہترین رزق دینے والے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی راستے پر سے جا رہا ہے اچانک آواز سنتا ہے کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو پانی پہنچاؤ نام لے کے کہا جا है ہے پلا اتنے پلا اچانک ایک سخت زمین کے اوپر وہ بادل برستا ہے اور بکری زمین سے ڈران سے اترنا ہوا پانی چلنے चलने ہے وہ آدمی بھی پانی کے پیچھے پیچھے ہو گیا بہتے بہتے پانی ایک باغ کے اندر جا کر پھیل گیا وہاں پر اس نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے باغ میں جہاں پر پانی پھیلا اس نے پوچھا کھلا ان میں کھلا کون ہے کھلا اس میں کھلا میں ہوں کہا میں نے آواز سنی ایک گریبی آواز کے بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کھلا ابن نے کے باغ کو پانی پہنچا آخر تمہارا عمل کیا ہے کہا کہ میرا یہ عمل میرے اور میرے رب کے درمیان ہے لیکن تو پوچھ رہا ہے اور تم میرا نام سنا ہے تو میں تجھ کو بتا دیتا ہوں یہ میرا باغ ہے اس میں سے جو کمائی مجھے ہوتی ہے میں اس کے جی مجھ سے کرتا ایک حصہ اللہ کی راہ لے لیتا ہوں دوسرا حصہ میرے بال بچے کھا لیتے ہیں اور ایک حصہ اس باغ کی ترقی کے لیے دوبارہ ہی بات میں ڈال دیتے ہیں میرے بھائی برکت دیکھیے آپ میری بادل کو حکم ہو رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو جو ہے تم پانی پڑ پاہ. اور اس میں برکت اگر ہم چاہتے ہیں دیں اللہ کے باغوش کی نہ کریں سبق اللہ کی ذات پر رکھیں اور اگر آپ کا مزاج دینے والا بنے گا تو مانگنے والا آپ کے پاس بعد میں آئے گا انتظام اللہ پہلے کرے گا کر کے دیکھو ان شاء مانگنے والا بعد میں پہنچے گا مانگنے والا بعد میں پہنچے گا اگر آپ کی نیت ہے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی اپنے بھائیوں کو قرض دینے کی ان کو تکلیفوں سے دور کرنے کی اور ہٹانے کی وہ مانگنے بعد میں آئیں گے اللہ تمہارے لیے انتظام پہلے کر دینے کے لیے اس کو دو پرشتے روزانہ آسمان سے اترتے ہیں اور اس سے جو اللہ کی ساتھ مخلوق ہیں اور بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کرتے ایک کہتا ہے اللہ جو دے اس کے مال میں برکت کا فرما اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو نہ دے روک دے اس کے مال کو برباد کر دے تو یہ رزق میں برکت کا ایک اور سبب ہے کہ اللہ سبحانہ سلحان کی راہ میں ہم خرچ کریں ڈھونڈے باہیں غریب مٹی نادار بےکس مجبور مسجدیں مدد کے بہت سارے راستے ہیں لیکن آج آج ہم کو آج ہم کو خرچ کیا جاتے ہیں سنا کرتے کنا کرتے سُنا کرتے لیکن جب ہمارے گھر کی شادی ہوتی ہے ہاں منگنی کے نام پر مہندی کے نام پر شادی کے کارڈوں کے نام پر لڑکی کے کھانے کے نام پر کیا کچھ ہم خرچ نہیں کرتے لیکن کوئی بےچارہ مولوی مدرسے کے لیے آئے کوئی مولوی بےچارہ مدرسے کے لیے آئے کہ ہمارے اتنے اتنے بچے پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر تنگی ہے تو تمہارے لیے ہم گماتے ہیں کیا بار بار چلے آتے ہیں جا رمضان میں آنا रमजान में शेख लोग क्या हाल करते हैं गरीबों हो का होती हम जानते हैं बेचारा ऑटो पकड़कर सिक्स सीटर पकड़ के सिक्स सीटर धनो हो शेयरिंग होता है वो पकड़ा बेचारे ने और गया 6 सीटर वाले ने छह रुपया लिया पहले के दौर की बात कर नहीं तो नहीं। एक बार गया दो बार गया तीन बार गया बोला कितने की है पचास रुपये पचास रूपए की रसीद के लिए एक बार गया आया बारह रूपया दूसरी बार गया आया बारह रूपया चौबीस रुपया उसने हाँ फिर सीटर वाले को दिया और बिचारों को छब्बीस रुपया बता पचास की रसीद काट ये हमारे छेटों का हाथ है पचास रुपया उसके लिए पांच पांच बार चार चार बार बिचारों रख के खा और ऐसा अजीब हाथ लगा है कि जैसे कहा कोई भिकमुगा आया भिकमुगे के साथ और भिखारी के साथ भी ऐसा रवैया में یہ امانت ہے مال اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس اور ہم پر فن ہے کہ ہم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں جس غریبوں ناداروں بے قصوں کو ہم دیں ورنہ وہ تین آدمیوں کا حال دیکھیے ایک گنجا ہے ایک کوڑی ہے ایک اندا ہے اتنی مشہور حریث ہے وہ اللہ نے مال پہ آجمایا اندھے کی آنکھیں اللہ نے آنکھیں دے دی گنجے کو بال دے دیے کوڑی کی چیز بہت اچھی ہو گئی مال میں فراوانی ہوئی اور فشتے کو اللہ نے آزمائش کو خوبصورت ہوں اور مال یہ تو دارا, دارا بابا سے چلا آ رہا ہے ہاں؟ گنجا بھی ایسے کہہ رہا ہے بعد لوگ میرے پاس بہت پہلے سے ہیں اور مان تو یعنی صدیوں سے ہمارے پاس یہ ہے جھوٹ بول رہے اور اندھے کے پاس گیا کہا ہاں تو صحیح کہہ رہا میں اندھا تھا اللہ نے مجھے خوبصورت میرے پاس ماض نہیں تھا اللہ نے مجھے مان دیا لے گیا جو چاہیے بولے جیسا دیا ہوا جو چاہے گا اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا پھر دو ساتھی ناکام ہو گئے تو کر اللہ تعالیٰ میکا ملک سمجھ کی توفیق سے بات میں بہت ہے میرے بھائیوں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں آگے کے جو نقاب ہیں اور اسباب ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو میکا ملک سمجھ کی توفیق دے خیر میں بھلائی میں نے آگے بڑھائے ہمارے میں اللہ برکت دے اور اللہ دو دال کرے دو سب کو نہیں دیتا دعا کرو اللہ دو, دل. دو دال اتائی تو بتائے گا گیا دو لال ہمارے شیخ ابد العظیم مدنی حفیظ اللہ بیان دل. اللہ سب کو دو دال نہیں دیتا دولت اور دل ہاں دل ہے تو دولت نہیں اور دولت ہے تو ہاں بےچارا غریب کس مساتا رہتا ہے یار وہ کتنا خرچہ کرتا ہے میرے پاس ہوتا تو ہو نہیں سکتا جس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن دل ہے غریب کے پاس اور اس کے پاس دولت ہے دلی نہیں لیکن ایسے بھی جی آ رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ان کی روزیوں میں برکت دے کہ صبح شام خرچ کرے دین کی دعوت دین کی تبلیغ والوں کے لیے ہاں غریبوں مسکینوں ناداروں بےکتوں کسی کی شادی بچی کی ہو رہی ہے کوئی مریض پریشان ہے صبح شام اللہ کے بندر لیے ہو اللہ ان کی رسم میں برکت دے ان کو اللہ بھلائیاں دے اور اسی طرح آگے اور آگے پیر کو پھیلانے کی اللہ ان کو توفیق دے اللہ تعالی دو دال والا رائیں دولت دے اللہ دل دے اور اللہ سب اس مال کے کدنے سے ہم سب کی عبادت فرمائے روزیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ صحیح راستہ حلال حلال راستہ اختیار کرنے کے ہمیں توفیقی پتہ فرمائے جو بھائی ہمارے غلط راہوں پر پڑے ہوئے ہیں حرام راستوں پر لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال کی طرف پلٹنے کی توفیقہ فرمائے پریشانیوں کو اللہ, اللہ فرمائے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جب تک زندہ رکھے اللہ اپنی فرما برداری کے ساتھ زندہ رکھے اور موت بھی اللہ ایمان اسلام من الله وكفى <تصفيق> وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد العالمين سبحان اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وشهادة محمد